قرآن حدیث کی باتوں کو سمجھنے کے لیے قرآن کو قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھنے کے لیے اور دین کی باتوں کو سمجھنے کے لیے کچھ اصول اور قواعد مرتب کیے گئے ہیں جن اصول اور قواعد کا جاننا ایک طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے دین کے علوم شرعیہ کے طلبا کے لیے جن کا جاننا بہت ضروری ہے اور اس فن پر علما نے کتابیں بھی مرتب کی ہیں مشہور نام آتا ہے شیخ عبد الرحمان ناصر سیدی رحمۃ اللہ کا جو شیخ عبدالسمین رحمۃ اللہ علیہ کے استادن محترم تھے ان کی بھی کتاب ہے اور بھی اگلے اور پچھلے لوگوں نے بہت سارے اصول اور ضوابط اس سلسلے میں تیار کیے ہیں آج کے اس دورہ شرعیہ میں ہمارے شیخ محترم حضرت الشیف نحو عالم بن عبد الستار البخاری حفیظ اللہ تعالی تشریف لائے ہیں مدینہ المنورات سے مختصر طور پر آپ کا تعارف یہ ہے کہ آپ کا تعلق مغربی بنگال سے ہے ہندوستان کے مشہور صوبہ مغربی بنگال سے ہیں اور آپ نے اپنی علمی پیاس جامعہ الامام بخاری کشن سے بجھائی جس کے مؤث اور بانی فضرت الشیخ مولانا عبد المدین رحمت اللہ علیہ تھے جن کی وفات ہو گئی اللہ اس عظیم ادارے کو ان کے میزان حسنات میں شامل فرمائے اور تاقیامت جب تک یہ ادارہ قائم رہے اس کا عجر و ثواب انہیں عطا فرمائے اور اس عظیم علمی خدمات کی وجہ سے ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے امین رب العالمین آپ نے وہیں سے فراغت حاصل فرمائی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ جام اسلامیہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور کل الشریعہ میں آپ نے اپنی علمی پیاز بجھائی اور پھر اس وقت بدلت الشیخ ہمارے دکتورا کے مرحلے میں دکتورا کے مرحلے میں ہے اور قلعت شریعہ میں خصوصیت کے ساتھ فقہ اور اصول فقہ ہے اور علوم فقہ سے زیادہ تعلق رکھا جاتا ہے اور اس کی تعلیم زیادہ دی جاتی ہے اسی لیے مناسب سمجھا گیا کہ شیخ ہمارے درمیان اپنے علمی فوائد پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں جس سے ہم اور آپ فائدہ اٹھائیں اور اس فن میں بھی ہمیں کچھ معلومات حاصل ہو عموماً اہل حدیث وکتب فکر کے لوگ فکر اور اصول فکر کے قواعد اور جوابش سے کم واقف ہوتے ہیں اصول حدیث مستع حدیث سے تو زیادہ واقفیت ہوتی ہے لیکن اصول فکر اور قواعد فطر سے کم یا تھوڑا کم تعلق ہوتا ہے معلومات کم ہوتی ہیں لیکن ان کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ وہ بھی رصوص شرعیہ سے مستمد کیے گئے ہیں تو آئیے ہم زیادہ ہفتے آپ کا نہیں لیں گے اور آپ کے اور شیخ کے درمیان حائل نہیں ہوں گے ہم شیخ محترم سے گزارش کرتے ہیں کہ اس عنوان پر آپ اپنی علمی کاوش جو ہمارے سامنے کتابی شکل میں حاضر کیا ہے اس کی شرح اور وسط فرمائیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور پھر اس کے علمی اس کو اس کی نشر و شاعت کی بھی توقیق بخش عام شیخ السلام علیکم محمد اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه يجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده للعلماء وقال النبي عليه الصلاة والسلام أن معاقية رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقه في الدين أخرجت البخاري جلسة هذا كي صدر محترم جناب محمد تمیم المدنی اور اس محفل کے کارکنا علم عزیز حضرت مولانا افتخار حسین المدنی پرستان توحید میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور حکمت تخلیق آپ سے مخفی نہیں ہے سورہ داریات کی وایعت شاید سب کو یاد ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا وما خلقت الجن الس اللہ علیہ کہ ہم نے جن اور انسان کی تخلیق میں حکمت یہ پوشیدہ پوشیدہ رکھی کہ وہ دنیا میں جا کر کے میری ہی توحید کو پرچار کرے میری ہی بندگی کرے پوجا میری کرے یہاں تخلیق خلق تو واضح ہے لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو ان کی عبادت پر مقلب کیا لیکن ان کی عبادت ہم کیسے کریں کیا جس کے دل میں جو طریقہ سمجھ میں آئے اسی پر کریں یا کسی عالم دین کی بات کو مانیں یا کسی پیر کی دین کو با... پیر کی باتوں کو مانیں یا کس کی بات مانیں کس کے مطابق ہم عمل کریں اللہ کو راضی کریں کس طریقے سے اس کا حل اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے قرآن مجید کی شکل میں اور اس قرآن مجید کی مفصل شرح جناب محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے ذریعے اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا ود پورو ہو کما حجا کم ودھ پورو کی عائد ہے ودپرو اور ذکر کرو اللہ رب العالمین کی اللہ کی تسبیح بیان کرو اللہ کو یاد کرو کما ہدا اسی طریقے سے اسی نہج پہ اسی اسلوب سے کما ہدا جیسے اللہ رب العالمین نے تم کو بتا دیا ہے یا تو قرآن مجید کے اندر یا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لہذا قرآن مجید کی عایت ہمیں ہمارے اس سوال کا جواب اور ہمارے اس سوال کو حل کر دیتا ہے جو ہم تھوڑی دیر پہلے بھی آپس میں کر رہے تھے کہ ہم اللہ کی بندگی کیسے کریں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں میں آج دورے حاضر میں کوئی بھی چیز کوئی بھی کمپنی والے تیار کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی کتاب ایک ورکا دو ورکا رکھ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ بنی ہوئی ہے زامل کمپنی سے یا ایک پلا کمپنی سے اور اس کی چھوٹی سی تعریف رہتی ہے اور ساتھ ساتھ وہ جو مشین خریدے ہیں آپ یا جو چیز خریدے ہیں اس کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ کمپنی ہی دیتی ہے اس کو کتنے ولڈ میں لگانا ہے کیسے چلانا ہے تو چونکہ ہم اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے ہیں اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں چلنے اور چلانے اور لوگوں سے معاملہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک کتاب ہی نازل فرمایا ہے کہ اے انسانوں تم اللہ رب العالمین کی پیدا کی ہوئے ہو اور اللہ رب العالمین نے جو تمہیں کتاب ہدایت نازل فرمائی ہے تم کو دیا ہے اسی کی روشنی ہی پہ اپنی زندگی گزارو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کی مفصل تفسیر اور شرح ادمی زبان سے فرما دی لہذا ہمارا متمح نظر اور ہمارا طریقہ وہی ہوگا جو قرآن مجید کے اندر ہے یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے حدیث پر ہے اب ان قرآن اور احادیث دو کتاب یا دو مصدر کو لوگوں تک عام کرنے کے لیے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کی حفاظت کے لیے اس کو مدون کرنے کے لیے اس کو صحیح انداز پہ استعمال کرنے کے لیے علماء کرام گاہے با گاہے وقتاً فوقتاً اس کے بہت سارے علوم مرتب کیے اللہ کے رسول کی حدیث کی حفاظت کے لیے محدثین نے کرام کے علماء کرام کے طبقہ نے اصول حدیث کی وجہ فرمائی اصول حدیث کی تدوین کی تاکہ اللہ کے رسول کے بیان میں اللہ کے رسول کے کلام میں غرض مرت نہ ہو جائے جو بات اللہ کو اس میں نہیں کہی ہے وہ شامل نہ ہو جائے اس لیے علماء کرام نے اصول حدیث مرتب کی جس میں انہوں نے یہ اصول بتائی ہے کہ کون حدیث صحیح ہے کون ضعیف ہے کس بنیاد پر حدیث ضعیف ہوتی ہیں کن کی اصول و شرائط ہیں حدیث کے صحت کے لیے حدیث صحیح ہو جائے کہ پر کیا کرنا چاہیے سارے قوانین کو مرتب کیے اور اس سے پہلے علماء کرام نے کیونکہ ہمارا طریقہ قرآن اور حدیث ہوگا لہذا علماء کرام نے اپنی اپنی بھر ہر زمانے میں فن حدیث کی تدوین کی حدیثوں کو جمع کیا کہ کہا ہے اللہ کے رسول کی حدیثیں لہذا امام مالک رحمت اللہ علیہ سے لے کر کے علماء کرام حدیث کی تدوین شروع کی امام بخاری آئے مسلم آئے ابو داؤد آئے نسائی آئے دار آئے, آئے. ہاں بھائی حقی آئے اس طرح سے ابن حبان آئے اور اپنے اپنی اس بھر انہوں نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا اور امت کے لیے رسول کے طریقے کو قریب کرنے کے لیے امت کو رسول کا طریقہ بتانے کے لیے حدیثوں کی کتاب مدون کر کے لوگوں کو تحفہ دیا لو لو لوگ لو لو لو لے لو اور اس میں جو لکھا ہے جو صحیح حدیث ہے اس پر عمل کرو تاکہ تم جنت تک پہنچ جاؤ اسی طرح سے کچھ علماء کرام نے قرآن مجید جو کہ ہمارا اول بسر ہے قرآن مجید پر اپنی محنت سفر کی ان کے تفاصیر لکھے ان کے اصول اور مرتب کیے اور قرآن, و حدیث کو نچوڑ کر کے، قرآن و حدیث کو پڑھ کر کے ان کا دراصا کر کے خلاصہ انداز میں ہمارے اور آپ کے درمیان وہ کرام کی ایک طبقے نے فقہ مرتب کی فقہ اللہ کے رسول کے بیان کردہ بات نہیں ہے یہ حدیث و قرآن کو قرآن کو نچوڑ کر کے ایک چھوٹا سا رول نکال دینا چھوٹا سا طریقہ بتا دینا یہ فخائے کران کا کام ہے جیسے مثال کے طور پر اگر کہیں کہ نماز نماز آ, پانچ فرض ہیں پانچ وقت کی نماز فرض ہیں تو ہم کو ڈھونڈنا پڑے گا کہاں ہے یہ رواج کہاں ہے پانچ وقت کا ذکر کہاں ہے تو فکا اکرام نے حدیث معاذ کو یا حدیث ابن عمر کو چن کر کے پڑھ کر کے ایک خلاصہ نکال دیا کہ مسلمانوں شریعت اسلام میں نماز فرد نماز پانچ وقت کی ہے تو ہم کو ہم حدیث نہیں بیان کر رہے ہیں ہم جو حکم بیان کر رہے ہیں کہ اسلام کے اندر پانچ وقت کی نماز ہے یہ کہاں چلا بھائی وہی ہے حضرت مواز جبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے رسول نے یمن بھیجا تو کیا کہا شہد محمد رسول تو اس حدیث کو ہم کو یاد کرنے حدیث کو پڑھ کر کے فکا نے ہم کو ایک جو ہے فائدہ دے دیا کہ نماز پانچ وقت کی فرض ہے تو یہ فقہ جو آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے آسان طریقے سے ہم سمجھ سکیں کہ ہاں نماز پنجگانہ گانا ہر پر چڑھ سکیں اس لیے فوتھائے اکرام نے ہر دور میں فقہ کی تدوین کی ہے فقہ کی تدوین کی ہے اور فقہ کے بہت سارے مسائل ہیں فقہ کے بہت سارے مسائل ہیں مثال کے طور پر میں ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں جو بہت معروف کتاب ہے اہل درمیان پیدا کرمشت یہ فقہ کی بہت مشہور کتاب ہے مالکی میں ایک بہت مشہور کتاب ہے اور نے اس کی تعریف کی ہے اس کتاب کے اندر پانچ ہزار دو سو اٹھتر مسئلے ہیں پانچ ہزار دو سو اٹہتر مسئلے ہیں, ہیں اب پانچ ہزار دو سو اٹھتر مسائل کو ہم کیسے یاد کریں گے ہمارے میموری ختم ہو جائے گا ہے نا تو پانچ ہزار دو سو مسائل کو یاد کرنے کے لیے کچھ تھوری ہونی چاہیے ہمارے پاس تاکہ ہمارے پاس وہ تھیوری رہے تو ہم فوراً پر سکیں کہ اس مسئلے کا حکم یہ ہوگا اس مسئلے کا حکم یہ ہوگا اس مسئلے کا حکم یہ, یہ, یہ ہوگا تو علماء کرام نے فقہ کے ہر ہر مسئلے کو یاد کرنے کے بجائے انہوں نے کچھ ایسے اصول اور قواعد مرتب کیے کہ اگر آپ ان قواعد کو یاد رکھیں گے ان قواعد کو آپ اپنی جیب میں رکھیں گے تو آپ کے لیے کسی بھی مسئلے کا حل نکالنا بہت آسان ہو جائے گا اور اسی کو کہتے ہیں قواعد فکریہ قواعد فکری یعنی فکر کے قواعد فکر کے قواعد یعنی آپ کو کسی مسئلے کا حکم معلوم نہیں ہے آپ کسی نے سوال پوچھ لیا کہ مولانا فلاں مسئلے کا کیا حکم ہے تو اگر آپ کو یا حدیث یاد نہیں ہے تو آپ تو جواب نہیں دے سکتے ہیں لیکن اگر حدیث یاد نہیں ہے تو جیسے کہتے نا فرسٹ ایڈ ڈاکٹر تو نہیں ہے لیکن تھوڑی بہت ہم لوگ بھی کرتے تھے وہ جو زخم جو ہے وہ آگے نہ بڑھے تو فرسٹ ایڈ کے طور پر تو آپ اندازہ حکم ایسے ہی ہوگا ایسے ہی ہوگا ایسے ہی ہوگا آپ جو کہہ رہے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایسا ہونا چاہیے پھر آپ گھر میں آ کتاب کھول کے دیکھ لیں کہ ہاں ویسے ہی ہے جیسے میں نے کہا تھا یہ اصول ہے لہذا فطحی مسائل اس وقت دنیا کے اندر اتنے زیادہ ہیں جس کو ہم یاد نہیں کر سکتے ہیں علامہ ابن رش رحمۃ اللہ علیہ نے برادر مشتحد کے اندر ایک مثال پیش کی اور کہا کہ اگر کوئی خوف خف جانتے ہیں خف چمڑے کا موزہ اگر کوئی چمڑے کی موزے کی دکان دیتا ہے اور اس کی دکان پہ بہت سارے موزے ہیں بہت سارے مان لیے دس لاکھ ہے مان لیے اور ایک کمپنی ہے کمپنی کے پاس موزا تو نہیں ہے لیکن موزا بنانے کا آلہ موزہ بنانے کا طریقہ موزہ بنانے کی مشین موجود ہے تو ابن رشد کہتے ہیں کہ جس دکان والے کے پاس ایک لاکھ موزہ ہے وہ یہ نہ سوچے کہ میں ہی سب سے بڑا ماندار انسان ہوں اور میرے پاس موزے کے ہر طرح کے انواع اقسام موجود ہیں نہیں بھائی جتنی ہی موزہ ہے آپ اتنی ہی کے مالک ہے آپ سے زیادہ کمپنی زیادہ حقدار ہے مدح کی اور تعریف کی اس لیے کوئی جس شکل کا بنانا چاہے گا وہ بنا سکتا ہے اور جب چاہے گا بنا سکتا ہے آپ کا تو ایک سال بعد ختم ہو جانے والا ہے لیکن کمپنی میں کبھی ختم نہیں ہوگی تو لہذا ہمیں قواعد جاننا اتنی ہی ضروری ہے جیسے اس وقت کمپنیوں کی ضرورت ہے کمپنی نہ رہے تو موزا ختم پھر موزا کہاں سے آئے گا جب تک کمپنی نہیں رہے گا موزا نہیں آئے گا تو کمپنی جب تک موجود ہے موزا ہمارے پاس آتا رہے گا کمپنی نہیں رہے گی تو موزا ختم ہو جائے گا اگر اصول و قواعد کو آپ ازبر کر لیں گے تو آپ کسی بھی مسئلے میں جیسے دکان پاس ہرے رنگ کا ہے بلو رنگ کا ہے چھوٹا ہے بڑا ہے کمپنی اس کو کسی بھی طریقے بنا سکتا ہے چھوٹا 20 سینٹی میٹر 30 سینٹی میٹر جیسے چاہے وہ بنا سکتا ہے مرضی اپنی اور دکان والے 20 کو 30 نکل سکتے 30 کو 20 نکر سکتے جس کے پاس قواعد رہے گا وہ ہر مسئلے کا حل بازار خود وہ نکال سکتا ہے لہذا قواعد فقہ یا کا جاننا ہمیں ضروری ہے قواعد فقہ یا جاننے سے میں بیان کروں گا انشاءاللہ قواعد فقہ یا جاننے سے جو علم دل پر نقش جاتا ہے بہت مضبوط ہوتا ہے اور ایسے کوئی سوال آیا آپ نے جواب دے دیا وقت کے تھا اس کر دیے لیکن آپ کا علم آپ کا جواب وہ علمی جواب نہیں ہوا علمی جواب نہیں ہوا لہذا ان قواعد سفیہ کو جاننا بہت ضروری ہے اور میرے ناقص سے علم کے مطابق اردو دا تبخا کے لیے آج تک دو ہزار چودہ کے آخری مرحلے میں ہم لوگ ہیں آج تک اردو میں قواعد سکیا میں کوئی کتاب نہیں مرتب کی گئی اور یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت تھی تاکہ اردو طبقہ بھی اس کو جانے تکے کی حقیقت کو جانے تکے کی اصول کو جانے لہذا یہ آپ لوگوں کے خوش قسمتی ہے اور میرے لیے بھی خوش قسمتی ہے کہ میں اردو دا طبقہ کے سامنے قواعد سکیا کے کچھ قواعدوں کو مرتب کر کے آپ کو ایک تحفہ دے سکا میرے بھائیو قواعد فکریہ کیا مانا ہے ہم جس علوم کو پڑھنے جا رہے ہیں ایک عربی میں ایک مثل مشہور ہے الفق على شی فرور ان تصوری ہی الفق مالد شی ان تصوری کسی چیز پر حکم لگانا یہ اس وقت ممکن ہے جب اس چیز کے بارے میں آپ کو اچھی طرح معلومات ہو اچھی طرح سے معلومات ہو اب کسی چیز کا خلفیا ہے ہی نہیں آپ کو معلوم نہیں ہے بیسک نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اس پر حکم نہیں لگا سکتے ہیں اگر لگائیں گے آپ کو حکم اس پر تو آپ کا حکم فٹ نہیں آئے گا صحیح نہیں آئے گا لہذا قواعد فکیا کو ج... فوائد فکیہ کے معنی کو جاننا ہمارے لیے سب سے پہلے ضروری ہے قوائد میں کتنے کلمات ہیں دو کلمات قواعد اور پھٹھیا. ہر زبان پہ ہر زبان میں یا ہر زبان پہ ایسے بہت سارے کلمات ہیں کہ دو ورڈ سے بنا ہے لیکن اس کا معنی الگ ہے جو پہلے معنی تھا مثال کے طور پر آپ کو میں سوال کروں گا ابھی آپ ابھی خود بتائیں گے پورٹ کا معنی کیا ہوتا ہے پورٹ پورٹ پی او آرٹ پورٹ کا معنی ہوتا ہے بواوا دروازہ بندرگاہ اچھا پاس کا مانا کراسنگ پاس کرنا پاسپورٹ کیا سمجھے گا اس کو دوسرے پاس پورٹ ہے نا دوسرے بنا ہے یہ لیکن جب پاسپورٹ کہیں گے تو آپ یہ نہ سمجھیں گے کہ کراس کرنا لنگر کو کراس کرنا یار کیا مانا اس کا تو اس کا لفظی دو الگ الگ تھا تو اس کا الگ الگ تھا لیکن جب دونوں کو ایک جہاں کر دیا تو اس کا ایک معنی بدل گیا ایک نیا معنی آ گیا ہے نا تو قواعد جب یہ قاعدے کی جمع ہے اور فکیا یہ فکری طرح منسوب ہے لیکن دو کلمہ جب اکٹھا جمع ہو گیا تو اس کا معنی کچھ اور ہو گیا لہذا ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے قواعد فکیا کو مانا جانے پھر ہم جو ہے اس علوم کی کیا اہمیت ہے اس میں کون سی کون سی کتابیں لکھی گئی ہیں یا اگر زیادہ مزید مطالعہ کرنا چاہتے کون کون سی کتاب ہم پڑھیں اس کے کیا فوائد ہیں کیا فرق ہے اس کے اندر اور اصول فقیہ کے اندر کیا فرق ہے اس کے اندر ضابطے کے اندر ہاں یہ سب ہم بیان کریں گے قواعد سکھیا یہ دو لفظ سے مرکب ہے ایک قواعد اور ایک فتح فتح فتح فتح اور قواعد یہ موصوف ہے اور یہ کیا ہے صفت ہے یہ عربی گرامر کے مطابق موصوف اور صفت موصوف اور صفت ہے جیسے کہتے ہیں رجل دا رجولن رجولن رجول کا معنی آدمی آلمن کمانا عالم یہ آدمی عالم ہے تو رجل موصوف ہے عالم صفت ہے صفت ہے ایڈجیکٹو جسے کہتے ہیں ایڈجیکٹ جسے کہتے ہیں نا وہی ہے ایڈجیکٹو فرس قواعد یہ موصوف ہے اور فرق یہ صفت ہے قواعد کس کو کہتے ہیں ہم آئیے پہ جانتے ہیں جو کلمہ ہے تو پہلے ہم ایک کلمہ لیتے ہیں قواعد کس کو کہتے ہیں قواعد قواعد یہ کائدہ کی جمع ہے قواعد یہ کائدہ کی جمع ہے اور کائدہ کا معنی مغت میں استقرار ٹھہرنا ثبت ہو جانا اصل اور جڑ کو کہتے ہیں یہ سارے معانی ہیں قاعدے کے استقرار پذیر ہو جانا مستقل ٹھہر جانا اسٹیٹ جڑ اور اصل اور استقرار اور بنیاد کے معنی میں آتا ہے جیسے کہتے ہیں قواعد الدین قواعد الدین کا ماننا دین کی بنیادی باتیں دین کے اصولی باتیں تو قواعد کا معنی کیا ہوگا بنیادی اصولی جڑ اصل استقرات کے یہ سارے معنی ہیں تو ان میں سے آ... میں کچھ معنوں کا ذکر کروں گا قرآن مجید میں قاعدہ کا لفظ ورگ ہوا اللہ رب العان فرماتے ہیں یہاں کہا اللہ تعالیٰ نے وہ, وہ, وہ عورتیں جو گھر میں, میں مستقر پذیر ہو چکی ہیں گھر میں بیٹھ گئی ہیں کیوں بڑھاپے کی وجہ سے تو ایسی عورتیں اگر اپنے چہرے سے اگر کپڑا ہٹا دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے سورہ نور کی آیت ہے اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں بیاں فرما رہے ہیں وہ بوڑھی عورتیں جنہیں شادی کی رغبت اور خواہش نہ ہو ایسے عورتوں کو قواعد اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ عورتیں گھروں میں مستقل بیٹھ جاتی ہیں اس لیے کوئی چاہتے جاتے نہیں ہیں ادھر ادھر کوئی دوڑتے بھی نہیں ہیں کوئی ان کے باپ بھی نہیں ہیں بیٹے بھی نہیں بھائی بھی نہیں کہ ان کی شادی کہیں کراتے ہیں وہ ادھر میں بیٹھ جاتی ہیں اس لیے اللہ نے ان کو کیا کہا قواعد کہا وہ عورتیں جو قواعد ہیں. اللہ رب العالمین دوسری جگہ پرانے مجید اندر قاعدہ کا ذکر آیا ہے سورہ البقرہ میں اللہ رب فرماتے ہیں وَإِذ من ربنا تقبل منا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام السلام اور ان کے فرزند ان کے بیٹے اسماعیلسلام جب خانۂ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اللہ ہیں و ابراہیم القوائد اور جب اٹھا رہے تھے تیار کر رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیاد کو یہاں کیا ہے بنیاد قائد البیت،, البیت گھر کی بنیاد گھر, کی بنیاد، گھر کا جڑ رب العالمین اور فرماتا ہے قدم الله کردین منل قواعدے اور اس سے پہلے جو لوگ آئے اللہ کرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو لوگ آئے انہوں نے جو ہے چال چلی مکر چکر کی تو اللہ رب العالمین العالمی بنیاد اللہ, اللہ تعالی نے ان کی بلڈنگوں کو ان کی عمارتوں کو اخاڑ پھینک دیا کیسے منل قواعدے جڑ سے تو یہاں قائدہ کا معنی جڑ کے اب کا اصطلاحی کیا معنی ہے قاعدہ کا مانتا ہم جان لیے خلاصہ کلام یہ ہے سن لیجیے قاعدہ کا معنی ہے جڑ اصل استقرار سباب بنیاد یہ پانچ معنی ہیں دنیا کے اندر جہاں بھی قاعدہ کا لفظ آئے گا ان پانچ معنی سے کبھی خارج نہیں ہوگا یہ پانچ ہی معنی ہوگا اس کا پانچ میں سے کوئی نہ کوئی ایک ضرور ہوگا اب قاعدہ کی جو اصطلاحی تعریف ہے علماء کرام نے اس کی کئی تعریفیں ذکر کی ہیں اور میں نے تقریباً پانچ تعریفیں ذکر کی ہیں لیکن چونکہ یہ سمجھنے اور سمجھانے والی بات ہے لہذا میں ایک ہی تعریف پر اکتفا کروں گا اور جو ہمارے سامنے اہم چیزیں ہیں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا قاعدہ کی تعریف کرتے ہوئے علامہ احمد بن محمد الفیوم شافعی جو سات سو ستر ہجی مفاد پائے وہ کہتے ہیں کہ قاعدہ دراصل زابطہ کا نام ہے ضابطہ کی کو کہتے ہیں تو زابطہ کہتے ہیں وہ قضیہ کلیہ ہے جو اپنی تمام جزیات پر صادق آئے نہیں سمجھے قضیہ کلیہ جو تمام جزیات پر صادق سابطہ کیا معنی ہے اس کا قدیعہ, نیلی, قدیعہ کہتے ہیں اس کو آپ کے تھیوری کدیا کلیہ جو کلی تھیوری ہے اور اس تھیوری کے تحت بہت سارے جزئیات ہیں بہت سارے جزئیات ہیں جب اس تھیوری کو لایا جائے تو یہ جزوی پر پٹا رہا ہے یہ جزوی پھٹا رہا ہے یہ فٹا رہا ہے مثال کے طور پر جیسے آپ کے پاس نوکیا دو ہزار نوکیا ایک سو دس والا ماڈل ہے اب 110 سو دس والے ماڈل پہ جتنی بیٹریاں ہیں اس کی ہزار بیٹری اس کی اس کو لگانا وہی فٹ آ رہا ہے اس کو لگانا وہی فٹ آ رہا ہے اس کو لگانا فٹ آ رہا ہے لگا رہا وہ فٹ آ رہا ہے تو یہ ہے کیا ایک چھوری ہے موبائل ہے اس میں سارے فٹ آ رہے ہیں کیوں اس لیے کہ اس کا جو مقاص ہے اس کا جو حجم ہے اس کی جو جگہ ہے یہ جگہ کو ایسے ہی بنایا گیا ہے کہ اگر وہ اس پر فٹ آئے تو ہم کہیں گے کہ جو یہ بیٹری اس موبائل کا ہے اگر فٹ نہ آئے تو ہم کہیں گے یہ بیٹری اس موبائل کا نہیں ہے ایک سیمسنگ کا ہو سکتا ہے یا اور کسی کا ہو سکتا ہے لیکن اس موبائل کا نہیں ہے ہزار ایک بیٹری میں سے اگر پچاس بیٹری یا پانچ بیٹری اس موبائل پہ فٹ آ جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ ساری بیٹرییاں اس موبائل کے تحت ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ سو بیٹری پانچو بیٹری نوکیا کا ہے دیکھیں ہم ایک منٹ میں ایک منٹ میں ہم سارے کا حکم لگا دیے سارے پانچ بیٹری یہ نوکیو کا ہے اور یہ دس بیکری نوکیو کا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اس پر نہیں آ رہا ہے اس پر تو وہ قبیا کلیہ ہے وہ تھیوری ہے جس تھیوری کے تحت بہت ساری چیزیں فٹ آ جائیں فٹ آ جائیں اس کو کہتے ہیں جیسے آپ کو میں ایک قائدہ بتاتا ہوں جو حساب میں ہے دو اور دو چار یہ تھیوری ہے آپ کہیں بھی جائیں دو اور دو چار ہی کہیں گے یہ حساب اس کا کوئی خلاف نہیں ہوگا یہ ایک, ایک تھیوری ہے اسی طرح سے اصول کے اندر حدیث کے اندر تفسیر کے اندر بہت سارا قواعد ہیں یہ قواعد ہیں جسے ہم ابھی کہیں گے الامور میں بے مقاصد اس کے تحت بہت سارے مسائل کو ہم جمع کر سکتے ہیں اب ہم قاعدہ کا معنی جان لیے لحت میں بھی اور اصطلاح میں بھی اب دوسرا کلمہ ہے فکیہ فکیا یہ نسبت ہے فکی کی طرف جیسے ہمارے ملک کا نام کیا ہے ہند ہند اور آپ جب کہیں گے کہ میں ہندوستان کا ہوں تو کیا کہیں گے آپ ہندی ہندی اچھا یہ مذکر کے لیے اور اگر کوئی لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں ہندوستان کا تو کیا کہ وہ ہندیتن ہاں ہندی تو چونکہ قاعدہ ہے قائدتن معنس ہے اس لیے یہاں ہیتن کہا گیا اگر یہاں مذکر ہوتا تو فقہی کہتے ہندی کہتے جس طرح ہم ہندی کہتے ہیں تو چونکہ قائدہ مولس ہے اس لیے وہ کہتے ہیں قائدن فکریت یعنی فقہ سے تعلق رکھنے والے جس کہتے ہیں ہندوستان سے تعلق رکھنے والے فقے سے تعلق رکھنے والے تو ہم صرف سر فکے کا مانا جانتے ہیں فکا کس کو کہتے ہیں کلمہ جو فق ہے اس کا دو معنی ہے ایک لغت ڈکشنریل میننگ اور ایک اصطلاحی تاریخ ڈکشنری میں فتح کا مانا ہے سمجھ فہم انڈرسٹینڈنگ ہاں؟ سمجھنا اللہ رب العالمین حضرت من سارسلام کی زبانیں فرماتے ہیں وحد الرق مل سینی یف قولی اے اللہ تو میری زبان کی جو کھنچاؤ ہے میری زبان کی جو آ جی یہ ہے یعنی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو ان کی بات جو ہے جیسے عام طور پر سماج میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زبان پہ جو ہے وہ گرا ہوتا ہے یا جلدی لکنت ہاں لکنت ہوتی ہے جلدی بات نہیں کر پاتے ہیں تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ اللہ تم میری زبان کی لکنت کو دور کر دے کیوں یش کہو فتح فتح یش تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے جیسے اگر میں کہوں فقحتا سمجھے کہ نہیں سمجھے آتے ہیں فقح تو میں سمجھ گیا تو فہما کا مانا جو ہے وہی مانا فقح کا ہے تو فقح میں لغت میں فکح کا مانا سمجھنا اصطلاح میں جب کوئی کہہ کو فکر پڑ گیا ہے تو فکح سے کیا مراد ہوتی ہے کیا مانا ہے اس کا فقح کا فقح کہتے ہیں شریعت کے شریعت کے فروغی احکام کو تفصیلی عدلہ کے ساتھ جاننا شریعت کے احکام کو جاننا دو اور دو چار یہ کس کا حکم ہے سر. حساب کا حکم ہے یہ تھیوری حساب کا ہے شریعت کا نہیں ہے لہٰذا جب ہم کہیں شریعی احکام جب کہے تو شریعت سے حد کر جتنے حکم ہیں سب کیا ہو گیا باطل ہو گیا مائنس مائنس کا ہوتا ہے پلس ہوتا ہے یہ حکم ہے لیکن یہ حکم شریعت کا حکم نہیں ہے لہذا اس کو جاننے والے کو ہم فکیر کہیں گے جو شریعت کے احکام جانتا ہے شریعت کے شریعت کے فروری احکام کو جاننا فروری اصولی نہیں کہا شریعت کے احکام کی دو قسمیں ایک اصولی اور ایک فروری اصولی احکام کیا ہے عقیدہ اللہ کہاں ہے اللہ کتنے ہیں اللہ کی مخلوق کو کس نے پیدا کیا رزق دینے والا کون ہے البہم جو عقیدے کے جو مسائل ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اصول اصولی مسائل شریعت کے اصولی مسائل اور عقیدے سے ہٹ کر کے جو مسائل ہیں اس کا کہتے ہیں فروغی مسائل فروغی مسائل یا فقری مسائل تو شریعت کے فروغی مسائل کو جاننا تفصیلی دلیل کے ساتھ تفصیلی دلیل کے ساتھ دلیل کے ساتھ جاننے تو فکر کہتے ہیں بہت سارے ایسے علماء کرام ہیں سو آپ پوچھے گا مفتی حضرات موجود ہیں جو آپ کو ہر سوال کا جواب دے دے گا لیکن دلیل نہیں جان پڑتا ہے اگر وہ حکم دلیل کے ساتھ وہ نہیں جانتا ہے تو فقیر نہیں ہے معاف کیجیے گا فقیر نہیں ہے تو دلیل کے شریعت کے دلیل کے ساتھ فقہی اور فروغی مسائل کو جاننا فکر جیسے کوئی کہہ رہا ہے کہ فطر میں پڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ جو جو مسئلہ پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی دلیل بھی پڑھ رہا ہے کہ اس کی دلیل یہ ہے اس کی دلیل یہ ہے اس کی دلیل یہ ہے اس کی دلیل یہ ہے, دلیل یہ ہے۔ اگر صرف بھیرج کر لیا یہ واجب ہے یہ مندوب ہے یہ حرام ہے یہ مباح ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے تو اس کو ہم تقیر نہیں کہیں گے تقیر نہیں کہیں گے لہٰذا فطر کہتے ہیں شریعت اح... شریعت اسلام کے فروغی احکام کو تفصیلی دلیل کے ساتھ جاننا یہ فطر اب آئیے دو ما, کلمے کے معنی ہم جان لیے اب پاسپورٹ جیسے دو کلمے سے بنا ہے اس طرح سے قواعد سکھیا جب دو کلمے سے بن گیا تو اس کا اب کیا معنی ہوا قواعد سکھا کیا معنی ہوا تو قواعد سکھیا کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ تھیوری جو فتح سے متعلق ہو اور اس تھیوری کے تحت جگہ کے بے شمار مسائل فٹ آئے ہر وہ تھیوری جو فقہ سے متعلق ہو اور فقہ کے بہت سارے مسائل اس تھیوری کے تحت فٹ آئے جیسے مثال کے طور پر ہم آگے ایک قائدہ بیان کریں گے الفراج ہوفراج ہو فائدہ ضمانت کے ساتھ اگر آپ کو فائدہ لینا ہے زما بھی آپ کو لینی پڑے گی اگر آپ کی زمانت نہیں ہے تو فائدہ لیں گے تو نہیں ہوگا جیسے آپ نے کوئی چیز خرید کے لائی یا کسی ساتھی سے لے کر آئے یا آر پہ لے کے آئے اشتہار پہ لے کے آئے کہا کہ بھائی مجھے دو دن کے لئے تو مجھے کام ہے لے کے آئے جب یہ چیز ختم ہو گئی جب یہ چیز مان لیجیے خراب ہو گئی آپ اس کو واپس کرنے جا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی شراب کرے تو وہ فن دے رہے ہیں میں نے تو تب یہاں اختلاف ہو گیا آپ شریعت کے کیا حکم ہے بتائیے تو اگر آپ میں ایک چھٹی دے رہا ہوں جو بیان کریں گے الخرا جو اگر آپ کو یہ قائد یاد ہو فوراً چاہیں بھائی تو جو لے گیا تھا اس پر واچ اٹھائے اس لیے کہ جب وہ لے گیا تھا تو فائدہ اٹھانے کے لیے لے گیا تھا تو فائدہ بھی اٹھایا گیا اور خسارا نہیں دے گیا کیسا ہو سکتا ہے تو جو فائدہ اٹھائے گا خسارا اسی کو برداشت کرنا پڑے گا جو خ... خسارہ نہیں اٹھائے گا اس کو فائد... اس پہ فائدہ نہیں ہے فائدہ نہیں لے گا بھائی بھائی لے کے جاؤ لے کے جاؤ اگر اس میں خرابی آ گئی تو آپ کی ذمہ داری میں ہے ٹھیک ہے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں میں اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوں اگر کسی دوست نے آپ کو گاڑی دیا لے کے جاؤ بھائی آپ لے کے گئے مکہ یا مدینہ لے کے گئے راستے میں گاڑی خراب ہو گئی کون سہی گئے گا صحیح کون کرے گا ہمارے پاس تھوڑی ہے ملنی... الخراجیمان فائدہ آپ اٹھا رہے تھے فائدہ آپ فائدہ اٹھا سکا آپ اس کو نہیں کر رہے تھے بہت نہیں کرے تھے فائدہ آپ اٹھا رہے تھے تو اس کی جمانت بھی آپ کو دینی پڑے گی تو اس طرح کے کتنے مسائل ہیں اس وقت ہادی میں لاکھوں مسائل ہیں یا قاعدہ اگر آپ کو یاد ہے تو فوراً آپ کہیں گے اگرچہ آپ کو حادی یاد نہیں ہی ڈھونڈ کے حریض کو ڈھونڈ کے دکھے گا کہ یہی حکم ہے جو قائدے کے تحت کاغذ بنایا گیا ہے یہ مسائل کے فروغی مسائل کو کھنگالے کے بعد وچوڑنے کے بعد تمام طریقے سے اس کو محتب کر کے ایک چھری بنا گیا ہے اور اس چھری کے تحت سارے مسائل آئے کہا کہ یہاں کادے کے ساتھ ساتھ اور ایک کلما مشہور ہے بابتا قائدہ اور ضابطہ میں کا فرق ہے بہت سارے کتابیں پڑھیں گے آپ اس میں یہ ضابطہ یہ ہے اس کا زابدہ یہ ہے تو زیادہ اور کائدے میں کیا فرق ہے حضرت کا دعوت میں علماء کرام کی دو رائے کچھ علماء کرام کہتے ہیں جس کو قاعدہ کہتے ہیں اسی کو دابتا کہتے ہیں جو زابطہ ہے وہی قاعدہ ہے جو قاعدہ ہے وہی زابطہ ہے اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں نہیں نہیں دقیق فرق یہ ہے دقیق مسئلہ یہ ہے کہ قاعدہ اور زیادہ میں فرق ہے کائدہ اور میں فرق ہے میں آپ کو ایک, ایک, ایک دنیاوی مثال دیکھنے کا سمجھاتا ہوں آپ کو فورس مل جائے گا قاعدہ کی جو وسعت ہوتی ہے وائڈ ہوتی ہے یہ زیادہ ہوتی ہے اور زابطے کی وسعت کم ہوتی ہے جیسے ہمارا یا وزیر اعظم ہے یا وزیر جو وزیر اعظم ہے ان کا پاور ہر اسٹیٹ پہ ہے یعنی yani وہ پورے اسٹیٹ کور کرتا ہے لیکن جو وزیر اعلیٰ ہے وہ محدود ہے نا محدود ہے یعنی yani آپ اگر مغربی بنگال کے ہیں یا یو پی کے ہیں یا بہار کے ہیں یا اڑیسہ کے ہیں تو آپ اڑیسہ و... ہی تک آپ کی حکومت چلے گی ادھر نہیں جا سکتے ہیں آپ لیکن جو وہاں دلی میں ہے تو وہاں سے آپ اڑیسہ کو فون کر سکتے ہیں مغربی بنگال کو بھی کہہ سکتے ہیں آپ جھارکھنڈ کو کہہ سکتے ہیں ہاں ٹکا بھی کہہ سکتے ہیں تو قاعدہ یہ بڑا ہے زابطہ سے زابطہ چھوٹا ہوتا ہے اب اس کو ہم فتح کے بعد میں کیسے پیش کریں گے جو قاعدہ ہوتا ہے قاعدہ یہ فتح کی کتاب التہارا سے لے کر کے کتاب الجنایت تک جتنے مسائل ہیں سب میں فٹ گا لیکن زابطہ کسی خاص بات کا ہوگا ضابطہ کسی خاص بات کا جناد الگ ہے جو تہار کا فٹ نہیں آئے کتاب الف شادی بیاہ فکر اسرا کے لیے الگ ضابطے ہیں فک العبادات کے الگ ضابطے ہیں فک الماملات کے الگ ضابطے ہیں تو ضابطہ خاصی افواب کے لیے خاص فکی افواب کے لیے ہیں اجانتا ہے کہ باب چھوٹا ہوتا ہے کتاب سے پوری کتاب ہے اس میں کتاب التحارا ہے کتاب الصلاط ہے کتاب الماملات ہے کتاب النکاح ہے کتاب الطلاق ہے کتاب, کتاب الماملات ہے تو ضابطہ کسی خاص بات کے لیے آتا ہے کسی خاص بات کے لیے تیار کیا جاتا ہے اور جو قاعدہ ہوتا ہے وہ سب میں آتا ہے مثال کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں ایک ضابطہ بتاتا ہوں آپس میں جو ہے ایک ضابطہ ہے قول الراہین ول مرتہ فل قول کو معاملات کے بارے میں ایک ضابطہ ہے معاملات عبادت میں نہیں جنات نہیں معاملات کے بعد میں <تصفح> اگر گروی دینے والے اور گروی لینے والے دونوں کے دل میں اختلاف ہو جائے گروی کس کو کہتے ہیں جیسے میں حضرت سے ایک ہزار ریال ادھار لیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ پر مجھے اعتماد نہیں ہے آپ ایک ہزار ریال لے رہے ہیں آپ چار مہینے کے بعد دیں گے لیکن میرے پاس ذماعت کے طور پر کچھ رکھیے تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں کہ نہیں آپ پیسے واپس کریں گے اس کو کہتے ہیں آرحان کہتے ہیں ریحان کہتے ہیں اردو کو تو دینے والا اور لینے والا دونوں میں اختلاف ہو جائے کہ میں نے بھائی آپ کو تو دو موبائل گروی میں دیا تھا کو بھائی آپ کو ایک موبائل دے کے گئے تھے مجھ کو ارے دو موبائل گیا تھا میں آپ کو آج میں ایک ہزار ریال لے کے گیا اور ذماعت کے میں آپ کو دو موبائل دے کے گیا آپ آج ایک کو دے رہے ہیں اختلاف ہو گیا کیا فیصلہ ہوگا آپ میں قاضی تو نہیں ہوں قاضی نہیں ہے یہ یہ پڑھیں گے تو آپ کو فورنس میں کا حکم سمجھوا جائے گا کیا ہے تو یہ کس معاملے میں ہے یہ معاملہ کباب میں ہے یہ بات میں نہیں ہے یہ زیادہ ہے تو قاعدہ کہہ رہا ہے ہمارا قاعدہ کہہ رہا ہے کہ جب گروی دینے والا اور گروی لینے والے کے قول میں اختلاف ہو جائے پھل قو لراہ تو بات سنی جائے گی گروی دینے والے بات ہاں? کہ میں نے دو موبائل دیا تھا آج آپ ایک موبائل کیوں کہہ رہے ہیں لہذا آپ کو دو ہی میں آپ کو ایک ہزار ریال ریاض واپس کروں گا اور آپ کو دو موبائل میرے جیب میں واپس کرنا پڑے گا یہ بات ضابطہ ہے یہ ضابطہ ہے لیکن یہ آپ کہیں گے کہ یہ ضابطہ حدیث اب کے خلاف تو نہیں ہے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جتنے بھی قواعد اور ضابطے بنائے گئے ہیں تمام احادیث کو نچوڑ کر کے ان کے موافق بنا گیا ہے تاکہ فٹ آئے فور ہر مسئلہ فٹ آئے یہ حد سے خلاف کبھی نہیں سکتا ہے اگر کوئی قاعدہ یا کوئی زیادہ حدیث قرآن کے خلاف ہو تو وہ ہی نہیں ہے وہ زیادہ ہی نہیں, نہیں ہے, کہ خود دلیل ہے. نہیں نہیں نہیں یہ اس کو ہم بیان کریں گے اس کو ہم بیان کریں گے قاعدہ یہ دلیل نہیں ہے میں میں بیان کروں گا لیکن آپ کو مسائل کا حل ایک دشا ایک اشارہ دیتا ہے کہ اس کا یہی ہونا چاہیے आप आप बाद में जाकर के उसके दिले ढूंढ लीजिए है ना आपको फर्स्ट एड के तौर पर आपको आप खामोश रहो फिर दर्द, दर्द, दर्द एक मैं हॉस्पिटल फिर डॉक्टर को दिखाओ क्या बीमारी है वो इलाज करेगा लेकिन वक्त के ऊपर आपके राहत के लिए आपको प्रेस दे दिया लेकिन वही इसका इलाज है कि वही निकलेगा आपका जवाब वही निकलेगा लेकिन आपको देखना पड़ेगा किस हरीज में है ना या आपको قائدت اچھا. دیکھئے, یہ قائدہ یہ مانا اچھا اب دیکھیے یہ میں نے بیان کیا کس کے ساس ہے ان کا دائرہ محدود ہے کہاں تک باب المعاملات تک یہ بادا تم جا سکتا ہے یہ اور نہ جنایت میں اور نہ پھر و اسرا میں قاعدے کی مثال ایک دو دوائی قاعدے کی مثال یہ ہے جیسے ابھی, ابھی ہم پانچ قواعد ذکر کریں گے جو قواعد کبران بڑی بڑی پانچ قواعد ہیں متفق علیک ہیں تمام محتم فرام اور تمام جہاں متفق سے بیان کریں گے ابھی آپ لوگ سن لیجئے جب وقت آگے ہم تفصیل شرح کریں گے اگر کہیں مشقت پریشانی آ رہی ہے تو شریعت نے وہی اس کو آسانی کا راستہ دکھایا ہے سپوز مثال کے طور پر ہر روپے آپ ملے لیجیے ہر باپ ملے لیجیے آپ یہ قائدہ ہر ماں میں پھٹ آئے گا مثال کے طور پر آپ کے گھٹنے میں درد ہے, ہے آپ کے گھٹنے میں درد ہے آپ کے لیے کھڑا ہونا ممکن ہی نہیں ہے یا آپ مان है سپوز آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ڈاکٹر نے بینڈز لگائی ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کھڑا نہ ہونا کھڑے ہونے کا اور نماز کے لیے قیام رکن ہے نماز پڑھنے کے لیے قیام کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کھڑا ہونا ایک رکن ہے اگر آپ نے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی فرض کے لیے فرض نماز اگر آپ نے آپ کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت موجود ہے اور آپ نے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی جی معاف کیجیے گا ہاں نقل نماز کے بارے میں ہے کہ اگر کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو آپ کو مکمل سوال ملے گا بیٹھ کے پڑھیں گے تو آدھا سوال ملے گا اب رکن ہے اب یہ کھڑا نہ رکن ہے اور میرے پیر میں بینڈیج لگی ہوئی ہیں اگر میں کھڑا ہونے جاؤں گا تو پھر ہڈی پوچھ جائے گا اب میں کیا کروں مشقت ہے یا نہیں ہے تو یہاں مشقت ہے تو یہاں اسلام طرف سے آپ کو سہولت بھی حاصل ہے کہ بھائی ایسا نہ کرو یہ قادہ بنایا ہے کہاں سے قاعدہ بنایا ہے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ قاعدوں کو تمام احادیث اور قرآن کو نچوڑ کر کے خلاصہ نکالا گیا ہے اللہ رب اللہ کا فرماتے ہیں اللہ مستق تم بندو تم اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری طاقت ہو اور وہ حویض بھی موجود ہے ہمارے سامنے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھو اگر بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھو اگر لیٹ کے پڑھنے کے لیٹ کے پڑھنے کی بھی اگر طاقت نہیں ہے تو آپ اشارے سے پڑھو آسانی ہے کہ نہیں ہے مثال اور ایک مثال پیش کرتا ہوں میں عورتوں کو عورتوں کے بدن کے کسی حصہ کو اجنبی کے لیے ظاہر کرنا جائز ہے نہیں جائز ہے. لیکن آپ کی بیوی یا بچے ہماری بہن کسی کے یہاں یہاں مان لے پڑا ہو جائے گا کسی عورت کا پڑا ہو جائے کسی ہو جائے بیماری ہو جائے یا چمڑے کی کچھ بیماری ہو جائے تو ڈاکٹر کے ہاں ہم جائیں گے؟ جائیں گے نہیں جائیں گے دہی نہیں آئیں گے तो डॉक्टर के समय अब हमारे पास हमारे पास दो मसला है डॉक्टर अजनी भी है वो मेरे बहन के चमड़े को देखने उसके जायज नहीं है और मेरी परेशानी यह है कि अगर मैं ना दिखाऊं डॉक्टर को तो ये बीमार बढ़ता जा रहा है बीमारी अब मैं क्या करूं तो हमारे पास तफसर दलील तो नहीं है हमारे पास फर्स्ट एड है कायदा क्या है अलमशक्कत तहसील जहां परेशानी है वही आसानी भी है जिला के अंदर तो हम कहेंगे हां آپ اسی حصے کو ڈاکٹر کے سامنے ظاہر کریں اور کہیں ڈاکٹر جی देखिए یہاں میرا پھوڑا نکلا ہے کلسی نکلی ہے اس کا علاج है ہے نا آج دورے حاضر میں ہر جگہ یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے اور تو کی جب ڈلیوری ہوتی ہے करते کون کرتے ہیں مرد کرتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے کہ نہیں ہے آپ کیا حکم بتا بتائیں گے کیا حکم ہے آپ پڑھ لیا تھوڑا ہاں اگر آپ کہیں گے یہ مولانا کسی چاہے گی یہ ڈاکٹر اجنبی ہے اور عورتوں کو سارا بدن وہ دیکھے گی اور دیکھیں گے اور یہ جائے کریں گے ایک طرف یہ مسئلہ ایک طرف اس کا موت حیات مسئلہ ہے نا تو کیا کہیں گے ہم المشقت و تجرب جہاں مشقت ہے وہی اللہ نے آسانی دی ہے اور ایک مثال پیش کرتا ہوں آپ نے کچھ کھانا کھانا کھا رہے ہیں آپ لیکن پانی لے کے نہیں بیٹھے ہیں پانی لے کے نہیں بیٹھے ہیں کسی شرابی کی دکان کے سامنے آپ کھانا کھا رہے ہیں اور پانی نہیں ہے آپ کے پاس اور آپ کو اچھو لگ گیا یعنی کھانا یہاں اٹک گیا کھانا کیا ہو یہاں اٹک گیا ہے نہ نیچے جا رہا ہے نہ اوپر جا رہا ہے آپ کے پانی بھی نہیں ہے لیکن وہی دکان ہے شراب کی وہی شراب کی دکان ہے آپ بتائیے کیا کریں گے نہیں یہ ہاں تو کیا کریں گے شراب کی بوتل کو فوراً پھر وہ پیے گا اس کی جان بچانا کیا ہے لاتور کا ایمان والو اپنی نرس کی نرس کو ہلاکت میں نہ ڈالو ہے نا یہاں لانا منع کیا ہے اور وہاں ایک طرف ایک طرح یہ ہے کہ شراب پینا بھی حرام ہے اب میں کیا کروں اگر آپ کے پاس یہ قائدہ موجود ہے تو وہاں سوچنے سے کام چلے گا وہاں سوچیں گے تو کیا ہوگا بھائی وہاں اگر وہاں اگر کہیں گے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں کتاب کھولتا ہوں دیکھتا ہوں بھائی سوچ کر تو کیا ہے چل رہا بتائیے بتائیے ان نکل جائے گی جان نکل جائے گی تو قواج فہیا کے نہ جاننے سے جان نکل جائے گی جہاں بھی ہم لوگ بچے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسا موقع نہ دے کے تو ہم لوگ کیا ابھی سمجھے کہ زابطہ اور قاعدہ میں ہم لوگ فرق سمجھے کہ زابطہ چھوٹا ہوتا ہے اور قاعدہ یہ بڑا ہوتا ہے زابطہ زابطے کی حدود محدود ہیں اور قاعدہ کا حدود زیادہ وسیع میرے بھائی آپ لوگوں نے اصول فکر کا بھی نام سنا ہوگا اصول فقہ فقہ کے اصول اور آج ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کیا قواعد اصول قواعد, قواعد فقہ تو قواعد فقہیہ اور اصول فقہ میں کیا فرق ہے قواعد فقہیہ اور اصول فقہ میں کیا فرق ہے یہ بہت اہم ہے ہمیں جاننا ہے بہت سارے لوگ نہیں جانتے حد کہ علماء طبقہ بھی اس کو جو ہے بہت سارے مسائل میں ان کا علم نہیں رکھتے ہیں تو میں نے تقریباً پانچ فرق ذکر کیا ہے hey. قواعد فکیا اور اصول فکیا پہلا فرق میں نے لکھا ہے کہ اصولی قاعدہ عربیہ الفاظ عربیہ ان کے آوارے سے نکلتا ہے اصول فقہ اصول فقہ کہاں کا آتا ہے عربی زبان سے یہ عربی زبان کو پڑھ کر کے نچوڑ کر کے اصول نکالتے ہیں وصول فقہ کا معنی ہے فقہ کا وصول یعنی فقہ بنانے کا وصول فقہ لکھنے کا وصول فقہ کسی مسائل میں دی دینے کا وصول اچھا تو آپ کسی کسی مسائل میں فقہ کہاں سے کسی مسائل کا حکم آپ کہاں سے دیں گے فتوا کہاں سے دیں گے آپ قرآن اور سنت سے اور قرآن اور سنت کس زبان پہ ہے عربی, عربی, عربی, عربی, عربی, عربی زبان پہ, پہ, پہ لہذا عربی زبان کا سمجھنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے अरबी जुबान जैसे अगर कहूं मैं जैसे हर जुबान पे उठो मत बैठो उठो मत बैठो क्या माना इसका भाई बैठे रहो उठो मत बैठो क्या माना इसका हां देखिए तो अगर अगर हमको अगर किसी सऊदी को हम कहेंगे एक, एक, लिख के दे देंगे उसको تو دونوں کا معنی ایک ہی ہے نفس بیٹھو بیٹھو ایک ہی جملہ ہے معنی میں کیا فرق فرق نہیں ہوگا تو لیکن اس کا فرق کون جانے گا جو اردو داں جو اردو بولتے ہیں جو اردو سمجھتے ہیں اردو کی جن کو تراش و خراش سے جس کو جس کو واقفیت ہے وہی سمجھے گا ہے نا تو لہذا قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم کو فتوا دینا ہے لیکن ان کو فتوا کیسے دیکھیے جب سمجھے گا تب تو اگر ہم نے کہہ دیا خود اللہ, اللہ سمت اللہ فرما رہا ہے کہ نماز پنج گانا ادا یار کہاں قُلْ هُوَ اللہ وحد کہاں نماز پنج ٹھیک ہے اللہ تو حکم دیا ہے لیکن خود اللہ واحد کا معنی اس کے اندر یہ معنی نہیں ہے کہ نماز پنج گانا پڑ ہے نا قُل هو احد کا معنی یہ ہے کہ تم کہہ دو کہ اللہ اس میں اللہ کی وادن کا ذکر ہے اس میں نماز کا ذکر نہیں ہے تو عربی پران و حدیث کی عربی میں ہے لہذا اس کو سمجھ کر کے کوئی حکم نکالنا یہ اصول فقہ کا کام ہے جیسے اصول فقہ کہتے ہیں کہ المر و لجو المرجو یعنی پران و حدیث میں جہاں بھی امر آئے حکم آئے ورڈر آئے اس کا معنی کیا ہے یہ واجب جہاں بھی حدیث و قرآن کے جس عبارت میں حکم آ جائے وہ ہے اس کا معنی ہے واجبی یہ ہم کہاں سمجھیں یہ ہم یہ ہم جو ہے عربی الفاظ کو کر کے سمجھیں کہ عرب کے اندر عربی زبان میں جب کوئی کسی کو کہتے ہیں کہ کا اسم جاسمل اگر کوئی کسی کو کہے کہ جد ایک پانی لاؤ تو اگر نہیں چاہیں گے پانی لانے کے لیے تو اس کو اچھا رہے گا کہہ رہے بھائی میں تمہیں پانی لانے کا کہہ رہا ہوں تم نہیں جا رہے ہو کیا بات ہے جاؤ جاؤ یا تو یہ عربی چکے ہے یہ عربی زبان کے عربی زبان میں جو قرآن حدیث ہے یا عربی زبان کے اسلوب کو پڑھ کر کے کہ اس اسلوب کا معنی کیا ہوتا ہے اس اسلوب جب کہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے یہ اسلوب جب استعمال کرے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے تو اسی کو بیان کرنے یہ اس کو اس کو کہتے ہیں اصول فق اصول فق کبھی حکم عام ہوتا ہے کبھی حکم خاص ہوتا ہے کبھی کیا کہتے ہیں امر ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتی ہے हा? لیکن جو قواعد فکریاں ہیں اس کا عربی زبان سے کوئی تعلق نہیں قواعد فکریہ کا عربی زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے اصول فقہ یہ عربی زبان سے نکلتا ہے اور قواعد فکریہ کا عربی زبان سے کوئی تعلق نہیں ایک فرق دوسرا فرق یہ ہے اصول فکر اصول فکر یہ فتح سے آگے اور فتح بعد میں آیا ہے اصول فکر کا وجود فتح سے پہلے ہے جیسے میرا بڑا بھائی مجھ سے دس سال کا بڑا ہے تو اصول فقر بڑا, بڑا بھائی ہے وہ پہلے پیدا ہوا ہے اور فکہ بعد میں پیدا اصول کا معنی طریقہ کا طریقہ جب آپ کو طریقہ ہی معلوم نہیں ہے تو پھٹا کہاں سے جائیں گے لہذا اصول فکا پہلے آیا ہے اور پھکے بعد میں آیا ہے جب آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ امر جب آئے تو کیا معنی ہوتا ہے اس کا تو پھت نہیں آئے گا جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے واقعی مسلح کا حکم ہے کہ نہیں ہے تو یہ ہم کہیں گے پہلے اصول لائگے کہیں گے کہ ہر امر وجوہ پر درد کرتا ہے اور یہاں امر ہے لہٰذا یہاں, یہاں نماز واجب ہے زکات واجب ہے تو نماز واجب ہے زکات واجب ہے اصول فطر کے بعد آیا جب ہم نے اصول وہاں فٹ کیا کہ امر وجوہ کا درد کرتا ہے اور جس کے نتیجے میں یہ نکلا کہ زکات فرض ہے نماز فرض ہے تو اصول فطر کا وجود فطح سے پہلے ہے اور فطح کا وجود اصول کے بعد ہے اور قواعد فکریہ کا وجود کے بعد سب سے پہلے کیا ہے اصول فتح تھکا قواعد فکیا تو سب سے پہلے وجود کے اعتبار سے اصول فتح ہے پھر ہے اس کے بعد تین نمبر پہ کیا ہے قواعد فکیا ہے لہذا قواعد فکیا میں اور اصول فقہ میں بہت فق ہے اس لیے یہ بہت پہلے آیا ہے اور وہ اقیر میں آیا ہے شak, سے بڑی ہاں کوئی بھی جیسے آپ کو میں بیان کر رہا تھا داری میں تو کوئی بھی محدث ہر محدث فقی ہوتا ہے لیکن ہر فقی محدث نہیں ہوتا ہے ہر فقی وصولی ہوتا ہے ہر وصولی فقی نہیں ہوتا ہے سمجھ گئے فقی کے لیے فقح میں مہارت حاصل کرنے کے لیے وصول کا جاننا ضروری ہے ہاں ہر آپریشن کرنے والا ڈاکٹر ہوتا ہے لیکن ہر ڈاکٹر آپریشن نہیں کر سکتا ہے ہاں سرجن ہوتا ہے نا ہاں بغیر ڈاکٹری سیکھے وہ آپریشن نہیں کر سکتا ہے یہاں جو آپریشن کرتا ہے وہ ڈاکٹر ہے لیکن ہر ڈاکٹر آپریشن نہیں سرجری نہیں کر پاتا اسی طرح سے ہر فقیر کے لیے وصولی کا ہونا ضروری ہے لیکن ہر وصولی فقیر نہیں ہوتا اس لیے کہ اصول پہلا اسٹیپ ہے اور فکر دوسرا اسٹیپ ہے یہ اسٹیپ کراس کر کے یہاں فکر کے بعد اس سے پروس کر کے है? है قواعد ہو سکے میں آئے گا اسی طرح سے قواعد فٹیا اور اصول فرق یہ ہے کہ قواعد فقہیہ آپ کو ڈائریکٹ حکم دیتا ہے کسی مسئلے کا حل آپ کو ڈائریکٹ دیتا ہے قواعد فقہیہ آپ کو کسی مسئلے کا حل ڈائریکٹ دیتا ہے لیکن اصول فکا آپ کو کسی مسئلے کا حل نہیں دے گا وہ آپ کو طریقہ بتائے گا لیکن حل نہیں نکلے گا جیسے ابھی ہم نے بہت دو سارے مسائل کا حل کیے کس سے قواعد فٹ سے تو قواعد فٹ آپ کو ڈائریکٹلی بہت سارے مسائل کا حل دیتا ہے دیتا ہے لیکن اصول فکا آپ کو کسی مسئلے کا پھتوا نہیں دے گا وہ کہے گا اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا ایسا ہوگا تو ایسے ہوگا اور ہم قواعد فتح کو جانیں گے تو قواج فتح ہم کو ڈائریکٹلی بہت سارے مسائل کا حل دے گا اس طرح سے ہم بہت سارے قواعد پڑھیں گے آپ ماشاء اللہ ابھی تو چونکہ مقدمہ ہے یہ تھوڑی سی جو ہے آپ لوگوں کے اعتبار سے بہت مشکل ہے جب قائدے میں آئیں گے تو آپ لوگوں کو بہت مزہ آئے گا کہ قواعدہ کیا چیز ہے اور اس کے فروغ کیا کیا ہیں وہ سب انشاءاللہ شاء آئے گا اب ہم اختصر انداز میں قواعد سکھیا کی کیا اہمیت میں نے ابھی شروع میں تھوڑا بیان کیا یہاں علماء اکرام کی باتوں کو نقل کر کے میں قواعد فکیہ کی اہمیت کو بیان کرنے کی کوشش کیا ہے قواعد فکیہ کا دراسہ کرنا فطح کے باب سے فطے کے باب سے یعنی فقح کے تعلق سے سے نہیں ہے اس کا نہ کہ اصول فقر کے قبیل سے جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے فتح اور مجتہدین کے یہاں اس کا کافی اہتمام پایا جا پا جاتا ہے اور وہ بہت اس لیے کہ قواعد فکیہ کا دراسہ کرنا قوت فہم اور فطحی ملکہ میں رنگ و نکھار پیدا کرتا ہے اگر آپ جس کے پاس جتنی قواعد فطح کا علم ہوگا وہ اتنا بڑا فقی ہوگا اتنا بڑا فقیر ہوگا مفتی ہوگا اگر قواعد فقیہ کسی کے پاس نہیں ہے مفتی تو ہے ہوگا لیکن ناکس مفتی ہوگا ناکس مفتی ہوگا جس کی طرف علماء کرام نے اشارہ بھی کیا ہے علماء قطب الدین سمباتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فطح در حقیقت ایک دوسرے سے ملتے جلتے مسائل کو جاننا ہے ابھی میں نے آپ کی مثال پیش کی موبائل کا ایک موبائل کا آپ بیٹری لگا رہے ہیں ایک فٹ آ رہا ہے یہ بھی فٹ آ رہا ہے ایک فٹ آ رہا ہے تو آپ کہیں گے سارے بیٹری نوکیو کا ہے ہے نا تو ایک بیٹری کو میرے موبائل پہ ایک بیٹری لگی ہوئی پاس ایک بیٹری ہے تو میں کہوں گا کہ بیٹری اور یہ سیم ہے یہ بیٹری یہ بیٹری سیم ہے تو شریف اسلام کے اندر سیم سیم مسائل کو جاننا کمال کی ہے کہ اس مسئلے کا ہو اس مسئلے کا در... مسئلہ در... در... کیوں اس لیے اس, اس میں کوئی فرق نہیں ہے اس طرح سے وہ مسئلہ بھی اس طرح ہے وہ مطلب اس طرح ہو مطلب اس طرح ہے اس طرح کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے سیم یعنی ایک دوسرے سے ملتے جلتے مسائل کو جاننا ہی درختی کر چکے کہتے ہیں اور قواعد فٹیا آپ کو کہے گی کہے گا آپ کو کہ یہ مسئلہ وہ مسئلہ بھی اس کے فٹ آ رہا ہے لہذا یہ مسئلہ اس قبل سے ہے آپ بتائے گا اس طرح سے لہذا جس کے پاس قواعد فخر کا زیادہ علم ہوگا اتنا ہی بڑا فقی بنے گا امام خارافی رحمہ اللہ فقح فق قواعد فقی کے اہمیت کو بیان کرتے بھی مزید فرماتے ہیں یہ فقی قواعد فقی میں نہایت ہی اہمیت کے حامل ہیں بہت سی نفع ہیں جو فقی جس قدر اس کو ازبر کرے گا اسی قدر ہی اس کی قدر و منظر مقام و مرتبہ بلند ہوگا اس کے فقح کی رنگ و تابندگی منظر عام پر آئے گی فتویٰ اور اشتہاد کی راہیں ہموار ہوں گی جو قواعد فقیہ کے بغیر فروح کی تفریح کرنا چاہے گا وہ ضرور تناقض اختلاف میں کا شکار ہوگا جس کے پاس قواعد فقیہ کا علم نہیں ہوگا اور وہ فتویٰ دینے کی کوشش کرے گا تو اس کے فتوی میں تزارب اضطراب پیدا ہوگا कैसा ابھی میں نے کچھ دیر پہلے ایک مثال پیش کی کوئی پوچھ رہے تھے مجھ کو تو <coughs> مسجد میں مسجد نوبی میں بیٹھا ہوا تھا پرسوں رہا تھا آسلم کے رضا مبارک کے سامنے ایک آدمی آئے اور کہنے لگے مجھ کو کہ شہید کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے تو میں نے کہا کہ شہید بارے میں آپ کوئی پرفیکٹ سوال کریں کیا رائے ہے وہ اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ, اللہ کے یہاں قدر منظر تھے ان کی آپ کیا سن تو کہا کہ شہید زندہ, یا کہ کہ کہ شہید زندہ ہے یا کہ مردہ کہ ہے تو میں نے اسے کہا کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں کہ شہید زندہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہہ رہا ہوں شہید زندہ ہے تو میں نے کہا کہ بتائیے شہید کس کو کہتے ہیں بتائیے شہید, شہید کس کو کہتے ہیں شہید کی تاریخ مجھے بتائیے نا شہید جو لفظ ہے اس کا کیا معنی ہے کوئی ہے یا پرندہ ہے کیا ہے تو وہ کہنے لگا کہ شہید وہ ہے جو میدان جنگ میں جائے اور گولی لگے یا تلوار لگے میں نے کہا کہ زندہ ہے گولی لگنے کے بعد زندہ رہے تو کیا کہیں گے شہدیں گے اگر مجھے دس گولی لگی اور گولی نکل گئی اور مجھے زندہ ہوں تو میں شہد ہوں گا تو شہد کی تاریخ کیا ہے تمہیں سے نے کہا کہ اچھا اچھا سمجھ آ رہی ہے بات شہید وہ ہے جو جنگ میں جائے اور گولی لگی یا تلوار اور اور وہ مر جائے اب کیا آپ نے کیا کہا مر جائے آپ کہہ رہے ہیں تو مر جائے کہہ رہے ہیں زندہ ہے تو تناقض ہے نا دگے تناخ اس کے بعد شہید زندہ بھی ہو مردہ بھی ہو کیسے ہو سکتا ہے تو تناقض اس لیے ہے کہ اس کے بعد اس کے پاس صحیح قواعد نہیں ہے صحیح وصول نہیں ہے اچھا پھر وہ کہنے قرآن کی جو آیت ہے وہ کیا کہیں گے اس میں مردہ کہنے کے لیے منع فرمایا ہے میں کہا کہ قرآن اگر آپ کا وصول صحیح ہے تو کوئی بھی قرآن کی آیت یا کوئی بھی حدیث ٹکرائی نہیں سنیے میرے پاس اللہ نے قرآن فرما رہے ہیں کہاں <رَبِّهِم> زندہ ہے وہ اللہ, اللہ کے قبر میں زندہ نہیں ہے معاف کیجیے یا وہ قبر میں زندہ... زندہ نہیں ہے اور آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قبر میں زندہ ہے قرآن کی کو پڑھی اور گوھر کیجئے. دیتے ہیں سارا معاملہ, سارا طلاق و ختم ہو گیا میرے پاس وہ سوچ موجود ہے میں جانتا ہوں اس لیے سے کوئی اختلاف نہیں ہے اور بیچارے کے پاس اختلاف سے آپ کو تو تو دفن کیے اگر وہ زندہ ہے شہید زندہ ہے تو دخل کیوں کی اس کو اگر میں آپ کو دفن کر دوں تو آپ راضی ہیں دفن کر باقی اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے کہ نہیں پائے نہیں پائے نرم جب گدارو تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ دفن کر دیا تم اس کے قائر ہو تمہار تم اپنے آپ زندہ قبر میں جانے کی جو ہے وہ تم کو خواہش نہیں ہے تو آپ اللہ کے رسول کے بارے میں کیسے کہتے ہو کہ زندہ دفن کر دے گئے زندہ ہے اللہ کا رسول استبار لہذا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس مضبوط ٹھوس قاعدہ نہیں ہے تو وہ تال مٹول کھائے گا کشتی طوفان میں بہت جائے گی اور سارے اس میں سواری ڈوب کے جائے گا لہٰذا ہمارے پاس میرے بھائیو قواعد اصول ہونا بہت ضروری ہے جی اس مسئلے میں نہیں اس مسئلے میں یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ اعتقاد ہے اصول یہ ہے کہ قرآن کی کوئی بھی آیت حدیث کے حدیث سے مختلف نہیں ہو سکتی یہ اصول ہمارے پاس ہے المن طیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب ہی لکھی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن جائے تھے یا یہ جو حدیث ہے یہ عقل کے خلاف ہے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن نظر فرمائی ہے کس پر نظر فرمائی ہے جناب محمد الرسول پر اچھا آپ بتائیے قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والا انسان کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو بھلا بتائیے کہ جس جس پر قرآن کریم کا نزول ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار کیا اور اس پر اپنے کلام کو اتارا وہی نہیں سمجھا اور اس کے خلاف بات کر دیے حدیث لہذا کوئی بھی حدیث قرآن کوئی بھی حدیث قرآن کے کسی بھی آج سے نہیں ٹکرا سکتی ہے تعارس نہیں ہو سکتا ہے یہ دراصل اصول ہے جو اس اصول کو نہیں مانے گا وہ دندے پڑے گا تو آ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصول و قواعد اس کے پاس جتنا ہی مستحکم ٹھوس مضبوط رہے گا سیدھی سیدھی راہ پر جائے گا ان کے سارے مسائل مرتب ہوتے جائیں گے جیسے آپ کے گھر میں کوئی الماری ہو تو کتابوں کا آپ رکھ جائے آرام سے الماری نہیں ہے کہ یہاں ایک وہاں ایک یہاں ایک وہاں ایک یہاں ہاں، ہاں، تو بکری ہوئی نظر آئیں گے نا اگر آپ الماری آپ کا سیٹ ہے دیوار پر رکھ جائے رکھ لے بہت خوبصورت منظر سا گا آپ کو ہے نا یہی ہے سیم یہی ہے قواعد فکری قواعد اصولیہ قواعد اصول فقہ اصول حجیز اصول تفسیر اگر آپ کو معلوم ہے آپ کہیں بھٹکیں گے نہیں اور آپ کو بھٹکا بھی نہیں سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کی زبانی بہت سارے الفاظ نکلے ہیں ان میں سے میں دو کو بیان کرتا ہوں ایک یہ ہے من حرم الاصول حرم الاصول من حرم الاصول حرم الاصول جو, جو شخص اصول سے محروم رہ گیا وہ پہنچنے سے محروم رہ گیا من منفرما الصول اصول کو ہمارا اصول اور اصول, اصول کو من پہنچنا ہے اسلطبا اسلط وسل منفرم من حرم الصول جو اصول سے محروم رہ جائے گا جو قاعدے سے محروم رہ جائے گا وہ منزل مقصود تک پہنچنے میں بھی محروم رہ جائے گا اور ایک عربی میں درالمسر ہیں کہتے ہیں سحت الصول سحت الفرور اگر آپ کے اصول مضبوط ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے فرو بھی ٹھیک ہیں اگر اصول میں گڑبڑی ہے تو فرو بھی گڑبڑی ہے ہے نا اس کو آپ کسی بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے مان لیجیے آپ کے گاڑی میں گاڑی کے انجن خراب ہیں انجن ایک اصل ہے نا گاڑی کے لیے قلب ہے دل ہے اور اصل ہے رکن ہے اگر انجن ہی خراب ہو تو پیسنجر بیٹھے ہی رہیں گے بیٹھے ایسا نہیں کہ خراب ہو, نہیں, نہیں, نہیں. ہے, خراب ہو گیا تو ہمیں بھی کھڑا ہونا پڑے گا وہ ہم نہیں آ سکتے ہیں لہٰذا جس کے پاس موجود رہے گا وہ چلتا ہی رہے گا وہ سول نہیں رہے گا وہی وہ کھڑے رہے گا اصول فتح کے جاننے سے ہمارا کیا فائدہ ہوتا ہے قواعد بے شمار بکھرے ہوئے مسائل کو مرتب کر کے ایک ہی لڑی میں دیتے ہیں جیسے کوئی ہار ہو گلے میں اس میں سے ایک رسی رہتی ہے ایک دھاگا رہتا ہے اور اس دھاگے میں ہم سو دانے کو جوڑ سکتے ہیں نا اس طرح سے گلے میں پہنتے ہیں دھاگا ایک ہے اگر ایک کھول دیجیے گا سارا ساری کڑی گر جائے گا تو فقی قواعد ویسے ہی ہیں وہ دھاگا ہے جو فکر کے بہت سارے مسائل کو ایک ساتھ یہ گھومتا ہے یہ سارے جزی مسائل میرے تحت ہیں یہ سارے مسائل میرے تحت ہے تو اگر وہ, وہ دھاگا آپ کے پاس ہے تو آپ بہت سارے فقی مسائل کو جمع کر سکتے ہیں آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مسائل کارڈ یاد ہے کہ ہاں یہ مسئلہ اس کا ہے یہ مسئلہ اس کا ہے یہ مسئلہ اس کا ہے اس, کا زمان اس پر ہے اس کا زبان اس پر ہے ہاں آپ فوراً بتا پائیں گے فقحی قواعد بے شمار بکھرے ہوئے مسائل فقح کو مرتب کر کے ایک ہی لڑے میں کرو دیتے ہیں اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ فقری قواعد بہت سارے جزوی مسائل کو بآسانی یاد کرنے کا ایک نسخہ کیمیا ہے جو عالم کو اکثر جزوی مسائل یاد کرنے سے بے نیاز کر دیتا ہے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ فقری قواعد کو اچھی طرح سمجھنے اور اس کو یاد کرنے سے فقیر کو فتویٰ دینے اور فقیر کی حقیقت اور دلائل تک پہنچنے میں بڑی مدد ملتی ہے نیز صحیح طریقے سے فروڑی مسائل کے تخریج کرنے اور روز مرہ پیدا ہونے والے نئے مسائل شرعی حل استعمال کرنے کی قدرت کو ملکہ حاصل اس وقت دنیا کے اندر جتنے بھی ماڈرن مسائل ہیں سب کا حل کہاں نکلتا ہے یہی سے نکلتا ہے قوائے فکریہ سے سارا حل کہیں سے نکلتا ہے لہذا دور حاضر میں اوائد فکریہ کا جاننا ہر عالم کے لیے ضروری ہے ہر عالم کو ضروری ہے دکھئے, شریعت کے نصوص محدود ہیں قرآن کی کتنے آئے ہیں 6,666 ہزار ہیں ہے نا اسی طرح سے احادیث بھی ایک محدود ہے لمٹ ہے لیکن دنیا کے مسائل لمٹ ہیں آئے دن مسائل پیدا ہوتے جا رہا ہے آج میرے کفیل سے جھگڑا ہو گیا میرے ہم کو مار دیا تھپڑ کے پاس میں دس ہزار پکا تھا تو دو ریا ایک نیا نیا مسئلہ ہے کیا بنائیں اس کو آج نئے نئے مسائل دنیا کے اندر کل کی حسین اگر کسی کا بچہ نہیں ہو رہا ہے تو بیوی بی اور میاں کے دونوں کے منی کو لے کر کے الجیکشن سے اس کو اس ٹیوب میں ڈال کر کے تو اس کو رحم میں ڈالتے ہیں کیا حق ہے اس کا اس طرح سے آج کل بلڈ کھینچ کر کے دوسروں کو دینا کیا حکم ہے اس کا کسی کا کڈنی خراب ہے دوسرے کو کڈنی دو نہ دینا کیا حکم ہے اس کا یہ سارے کے سارے مسئلے کا حل آپ کو کسی حدیث کے اندر نہیں ملے گا کہ جب کسی کا کڈنی خراب ہو جائے تو دوسری کو کڈنی نہ دو یا دو تو اتنا پیسہ لو ایسا کہیں حدیث نہیں ملے گا آپ کو نہیں ملے گی آپ کو یہ بھی حدیث نہیں ملے گی اگر کسی کو خون کی ضرورت اللہ کا صلہ فرمانا ہو رہا ایسی بچار آپ کو نہیں ملی جائے گی کہ اگر کسی کو خون کی ضرورت پڑے ضرور تو اس کو ایک لیٹر سے زیادہ مت دو ایسا نہیں کہ ملے گا کہاں سے سا سارا حل نکلے گا بھائی نئے نئے جتنے مسائل ہیں سارے مسائل کا حل آپ کو یہ قواعد فکریا ہی حاصل ہوگا لہٰذا دورے اب مان لیجیے کہ بینک میں جا ہم جاتے ہیں تقسیق والے مسائل بہت سارے مسائل ہیں میں Uh, ان شاء اللہ جب وقت آئے گا تو اس کو تحت میں بیان کرتا رہوں گا آپ لوگوں کو ان بہت خوش ہو جائیں گے اس سے لیکن چپہ مقدمہ ہے آپ کو کچھ پریشانی ہو رہی ہے اب ہم اس کے بعد با... با... جو ہے قواعد سٹھیا کی جو تاریخ تدوین ہے یہ قواعد سٹھیا کا وجود کب سے آیا کب سے بولے ماکرام اس پر کتابیں لکھنے لگے کب سے اس پر جو ہے تدویر ہونے لگی جب وقت قریب آ جائے تو مجھے بتائیے گا جی اور ہے ماشاء اللہ چھ ہو رہا ہے اللہ ماشاء اللہ میں سوچا کہ ختم ہو رہا